Quan kan نطلب واستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 السلام ربيبا يا ايها الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يسلككم اعمالكم ويغفر فاز فوزا عظيما اما بعد فان كتاب الله وخير الهدي هدي محمد الله عليه وسلم وشر الأمور سلام محمد چند دنوں کے بعد ایک عظیم مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ عظیم مہینہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی خیر سے محروم رہے گا جس عظیم مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی کہ اس ایک رات کی عبادت ایک جانب اور تیس ہزار راتوں کی عبادت عبادت کی جائے اس عظیم مہینے میں یہ رات ہوگی جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما کہ اس عظیم مہینے میں شب قدر ہے اور شب قدر اتنی عظیم رات ہے کہ اس کی عظمت کو اور اس کے فضائل کو اس کی خیرات کو اس اس کی کی برکتوں کو اس کی رحمتوں کو رحمتوں صحیح معلوم میں کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا اس عظیم رات میں اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور صبح تک نازل ہوتے رہتے ہیں وہ رات سراپا سلامتی کی رات ہے تو یہ ایک عظیم مہینہ ہے وہ مہینہ جس کے بارے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے شیطانوں کو اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے جنم کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا یہ وہ عظیم رات ہے یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی اقبل خیر کی تلاش سے نکلنے والے آگے بڑھ یہ مجھے خیرات کا مہینہ آ گیا ازر و ثواب کمانے کا مہینہ آ گیا اللہ کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ آ گیا تلاوت کرنے والے آگے بڑھ کر تلاوت کر نمازے پڑھنے والے آگے بڑھ کر پڑھ اللہ کا ذکر کرنے والے آگے بڑھ کر اللہ کا ذکر کر اور اللہ کی طرف سے انعام کرنے والا یہ انعام بھی کرتا ہے یا باز شر برائی کی تلاش میں نکلنے والے شر کی تلاش میں نکلنے والے بعض آجا شرم سے کام لے حیا کر رمضان کا مہینہ ہے یہ گناہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے یہ برائیاں اللہ, اللہ رب العزت کے مہینے میں رمضان کی ہر رات کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اور فرمایا ایسا رمضان کے, کے بارے میں, پاک و ہند میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے وہ غلط ہے کہ رمضان کا پہلا مہینہ کہتے ہیں کہ رحمت کا مہینہ ہے پہلا عشرہ پہلے دس دن رحمتوں کے دس دن ہے اور دوسرا عشرہ مفرت کا عشرہ ہے اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ ہے صحیح بات یہ ہے کہ رمضان پورا کا پورا اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کی طرف سے مفرد کا مہینہ ہے۔ جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں جس میں رحمتیں برکتیں اللہ رب رک کی طرف سے اتنی کثرت سے نازر ہوتی ہیں کہ جو آدمی ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے وہ محروم ہے وہ بد نصیب ہے وہ بد قسمت ہے وہ و زلی ہوگا امام تروتی اور امام بخاری محکم میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ چڑھے پہلی سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا دوسری سیڑھی پہ چڑھے آمین کہا تیسری سیڑھی پہ چڑھے آمین کہا آپ سے بعد میں سوال کیا گیا کہ آپ نے آج خلا معمول میم کی ہر سیڈی پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا ہے ہے ہے ہے اس اس اس میں حکمت کیا کیا کیا کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے وہ دعائیں کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا ایک سیڈی پہ چڑھتے ہوئے جبریل علی اسلام نے یہ کہا کہ آپ کا نام جس کے سامنے لیا گیا اس نے آپ پہ درود نہ پڑا وہ رسوا ہو جبریل نے بدعا کی میں نے آمین کہا پھر بدعا کی کہ جس آدمی نے اپنے والدین کو حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے اللہ رب العزت سے جنت نہ لے سکا وہ بھی ذلیل رسوا ہو جبریل نے بدعا کی میں نے آمین کہا اور ایک نمبر کے چڑھتے ہوئے جبیر اسلام نے یہ کہا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ رمضان کے مہینے کی مغفرتوں سے رحمتوں سے برکتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکا اللہ رب عزت سے مغفرت کا بخش کا سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکا وہ بھی زبید و رسوا ہو جبریل نے بدوا کی میں نے آمین کہا میرے بھائیوں اندازہ کتنا مقدس مہینہ ہے کہ جو اس مہینے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش نہ لے سکے نبی علی اثلاۃ والسلام اس کے لیے بدوا کر رہے ہیں کہ وہ زبید و رسوا ہو اس لیے میرے بھائیوں عزم کر لیں مختہ ارادہ کر لیں کہ اس رمضان میں اللہ کو منانا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کا حق ادا کرنا ہے اگر روزہ رکھنا ہے تو روزے کا حق ادا کرنا ہے ان لوگوں میں سے نہیں بننا جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے روزہ تو رکھ لیتے ہیں سارا دن گندی فلمیں دیتے ہیں رات کو گندی فلمیں دیتے ہیں روزہ تو رکھ لیتے ہیں جھوٹ بولنے سے باب نہیں آتے روزہ تو رکھ لیتے ہیں گانے سننے سے باب نہیں آتے روزہ تو رکھ لیتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے کلام پاک کی تلاوت نہیں کرتے اللہ کے کلام کو سننے کی کوشش نہیں کرتے دروسِ میں نہیں بیٹھتے درسے حدیث میں نہیں بیٹھتے نہیں میرے بھائی رمضان کا مہینہ اس انداز سے گزرے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہے اس سے بڑی بدنسی بھی کیا ہے رمضان کا مہینہ چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزرے اللہ کو منانے میں گزرے اللہ کی رضا کے حصول میں گزرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں عبادت کا ماحول پیدا کریں ابھی سے اپنی بیگم بچوں کو فون کرے اور میں شوق پیدا کریں رمضان میں روزے رکھنے کا رمضان میں تلاوت کرام پاک کا رمضان میں تلاوی کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہماتے ہیں جو رمضان میں عمرہ کرے گا ایسے سواب ملے گا اس نے میرے ساتھ مل کر میری میت میں میری امامت میں میری قیادت میں حد کیا ہے اس لیے میرے بھائیو آپ اللہ کا شکر ادا کریں رمضان کا مہینہ آیا آپ سعودیہ میں موجود ہیں آپ عمرہ کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں اس عظیم حدیث پہ بھی عمل کر کے من من النار کہ جو اللہ کو رادی کرنے کے لیے چالیس دن کی نمازیں جماعت کے ساتھ تقبیر تہنیمہ کے ساتھ ککبیر اولہ کے ساتھ ادا کرے اللہ رب العزت کی طرف سے اسے دو ملتی ہیں نمبر ایک اس کے حق میں لکھا جاتا ہے کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا جہنم کی آگ سے بری ہو چکا نمبر دو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے یعنی کہ منافق نہیں ہے میرے بھائیوں کم از کم رمضان کے بیس دنوں میں پختہ عزم کر لیں کہ ہر نماز جواب کے ساتھ تقبیر اولا کے ساتھ ادا کرنی ہے تیس دن یہ نمازیں جماعت کے ساتھ تقبیر اولا کے ساتھ ادا کر کے اتنی بڑی فقیرت حاصل کریں گے کہ جہنم کی آگ سے بھی की ہو جائیں گے اور آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ آپ منافق نہیں ہیں میرے بھائیو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے شاہ رحمان اللہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ رب العزت نے مہینے کو, کو قرآن کا مہینہ بنا دیں جیسے نبی علی السلاۃسلام کے بارے میں امام بخاری جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علی السلاۃسلام رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے قرآن پاک سنتے تھے سنایا کرتے تھے میرے بھائیو رمضان کا مہینہ اللہ کی راہ میں ختم کرنے کا مہینہ ہے آپ ابھی سے اپنے اموال کا جائزہ لیں اگر آپ کے, کے علاوہ عباس کہتے ہیں کہ نبی علی اللہ سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں ختم کرنے والا کوئی نہیں تھا رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی ثقافت اپنے عروج پہ ہوا کرتی تھی اور جب رمضان کی راتوں میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقاتوں کا آغاز ہوتا تو آپ تیز آندھی سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے میرے بھائیوں اللہ کی راہ میں خرچ کرے رمضان کے مہینے میں اپنی بیگم پہ اپنے بچوں پہ اپنے رشتے داروں پہ اپنے پڑوسیوں پہ فقیروں پہ،, پہ لوگوں کو روزہ افطار کرائے اپنے گاؤں کی مسجد میں اپنے محلے کی مسجد میں آپ کی طرف سے دسترخوان لگے لوگ افطاری کریں آپ کو ثباب ملے امام فرقی روایت جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے اس کو اتنا ہی ثباب ملے گا جتنا سواب اس آدمی کو ملے گا جس نے روزہ رکھا ہے نہ اس کا ثباب کم ہوگا نہ روزہ افطار کرانے والے کا ثباب کم ہوگا میرے بھائی رمضان کے مہینے میں لوگوں کو غریب لوگوں کو عید کے کپڑے لے کر دیں اور افطاری کا سامان اور راشن لے کر دیں اس انداز سے اپنے رب کو راضی کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ اور دے گا اگر آپ کنجوس بن کر رہیں گے مال پہ سام بن کر بیٹھ جائیں گے تو یاد رکھیے ایک فرشتہ آپ کے خلاف کو دعا کرے گا کہ اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کا مال ضائع کر دے اسے بے فرقت کر دے اور جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خرچ کرے اپنے گاؤں کی مسجد پہ اپنے شہر کے مدرسے پہ طالب علموں پہ بیواؤں پہ یتیموں پہ ان سب کے آپ کے اوپر حکوم ہیں ان سب تک آپ کا مال پہنچنا چاہیے اور اللہ کو یقین کہ اللہ آپ کو اس کے بدلے میں دنیا میں بھی دے گا اور روز قیامت آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے مناہ ادن و ثباب دے گا میرے بھائی و رمضان کا مہینہ احتکاف کا مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں احتکاف کیا کرتے تھے بلکہ آخری رمضان میں آپ نے بیس دن کا احتکاف کیا ہے اس لیے میرے بھائیوں آپ بھی عزم کریں کہ رمضان کے آخری دس دن اللہ کی عبادت میں گزارنے ہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنی رہائش چھوڑ کر اپنا کمرہ چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کی مسجد میں بیٹھ جانا ہے صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی ہے بار بار ادا کرنے ہیں تراوی کی نماز میں شامل ہونا ہے میرے بھائی رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں میری اسلام فرماتے ہیں من رمضان ما تقدم جو رمضان کے روزے ایمان کے ہاتھ میں رکھے توحید کے ہاتھ میں رکھے اللہ سے ثباب لینے کی رکھے اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں میرے بھائی جو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی اسلام فرماتے ہیں جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے تلابی کی نماز ادا کرے تحدت کی نماز ادا کرے ایمان کی حالت میں توحید کی حالت میں شرک سے دور رہتے ہوئے اللہ سے لو ثواب دینے کے لیے اس کے گزشتہ گنا معاف ہو جاتے ہیں جو آپ فرماتے ہیں رمضان کی شب قدر میں قیام کرے شب قدر جو رات ہے اس رات میں اللہ کی عبادت کرے ایمان کی حالت میں ثواب لینے کے لیے فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں میرے بھائیو ان بھائیوں سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے روزے قبول ہو جائیں ہماری تلاقے قبول ہو جائیں ہماری ترابی کی نماز قبول ہو جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قبول ہو جائے تو اپنے آپ کو توحید پہ لے آئیں شرک سے بچ جائیں ہمیں افسوس ہوتا ہے پاکوں ہند میں بہت سے لوگ بے بنا اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کے ساتھ ساتھ صرف بدعات کا ارتقاب کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ قبر والوں کو مشکل پشا حاجت روا غوث آدم کہتے ہیں قبر والوں سے ملازمت مانگتے ہیں رزق مانگتے ہیں میرے باجو اگر شرف کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں اللہ تعالیٰ شراکت کو پسند نہیں کرتے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنی عبادت تو کی حالت میں ایمان کی حالت میں کرنے اللہ تعالی اللہ میرے بھائی رمضان کا مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے اس لیے اپنے بچوں میں روزے رکھنے کا شوق پیدا کریں روزہ رکھنے پہ انہیں انعام دیں اور ان سے بار بار سوال کریں کہ آپ نے رمضان کے بارے میں کیا تیاری کی ہے کتنے پرانے پاک ختم کریں گے کہاں آپ احتکاب کریں گے کس مسجد میں تراجی کی نماز پڑھیں گے اپنے بچوں میں اپنے گھر میں آپ رمضان کا ماحول پیدا کریں عبادت کا ماحول پیدا کریں یہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں روز قیامت ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا اور یہاں آپ جس کمرے میں رہتے ہیں وہاں بھی عبادت کا ماحول پیدا کریں ان کمروں سے شیطان کو نکال دیں ان کمروں میں اللہ کے ان فرشتوں کو آنے کا موقع دیں جن کو رحمت کے فرشتے کہا جاتا ہے یاد رہے کہ اس جگہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کوئی کتا ہو جہاں پہ تصویریں ہوں تو اس لیے اپنے ان کمروں کو شیطانی چیزوں سے پاک کریں انہیں رحمانی بنائیں یہاں پہ تلاوت کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا عید فرمائے یا اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عنایت کروانا یا لا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق دینا یا اللہ رمضان کے میں ترابی کی نماز میں حاضر ہونے کی توفیق دینا یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا جن کو رمضان کے مہینے میں تیری طرف سے مفرت کا اور رحبت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے یا اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جن کے اوپر تو رمضان کے مہینے میں بھی ناراض رہتا ہے یا اللہ ہمارے وہ بھائی جو رمضان کا یہ مہینہ نہیں پا سکے پہلے ہی فوت ہو گئے یا اللہ ان کی قبریں من فرما ان کی قبریں پشادہ فرما ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں اور مظلوم ہیں جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو توحید پہ کام کردار سے بچنے کی توحین فرما یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفین ہے فرما یا اللہ ہمیں رزق حلال سے رزق حرام سے بچانا یا اللہ ہمیں ان میں سے بنانا جو تیری راہ میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں لینے والوں میں سے نہ بنانا ہمیں دینے والوں میں سے بنا یا اللہ تیرے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں ہے یا اللہ جب موت آئے امام کی حالت میں آئے اسلام کی حالت میں آئے توحید کی حالت میں آئے یا اللہ رود قیامت ان میں شامل فرمانا جن کی نبی علیہ اصلا تو اسلام شفا فرمائیں گے جو آپ کے حوضے سے پانی پینے کا اجاز حاصل کریں گے جو آپ کے جنڈے کے نیچے جمع ہوں گے ان الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذرك ان تذكروا سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين